السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین بالادن او ہیں سب کو سلامت کرتے <سلام> ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف بادشاہ میں سے درس نمبر 165 اور سلسلے دس ہمارا دعوت کے اندر اورادوں میں سے اورادرہ چل رہا ہے تو اوراد آشریا کا درس نمبر چودہ تو اس طرح یہ درست 165 اور پینسٹھ چودہ کے ذریعے سے اس دس نمبر کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور اوراد ای ایسے میں سے دعا اللہ کلف اللہ والن کا پیراگراف ختم ہوا اب رات کا بقیہ حصہ آگے چل رہے ہیں آگے فرما رہے ہیں رب بنا لاترحم و رحیم وب بنا لاۃ ذقو بنا باد تنحب من رحمۃ کا انتل انت حاب یہ حصہ جو ہے جو کہ معرب کے قنوط کا ہے اس کا کچھ ایسا اس میں سے آیا ہے باقی ایسا اس میں نہیں آیا ہے دعا کے اندر تو اس میں والے دعا کا اس کے ہاں جی اس سے سر تاج مرتبہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو ربنا بنا ہاں جی رب رب رب الگ لفظ نا نہ الگ لفظ ہمارے کے معنی اس کو ضمیر بولتے ہیں ہاں جی اسلام ہے تو ربنا یعنی اے ہمارے رب لفظ رب کے بہت سے معنی بتایا ہے ایک تو معنی رب یعنی مالک ہر صغیر و کبیر ہر شے کا اس کائنات کے شے کا مالک پرور اور پرور نگار کے معنی بھی ہے پالنے والے کا معنی بھی ہے تربیت کرنے والا کا معنی بھی ہے لغت کتابوں میں یہ سارے معنی لفظ رب کے بارے میں لکھا ہے اور یہ آپ لوگ قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں قرآن دعائیں ہیں امبیا علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں یا مومن کی طرف سے جو دعائیں نقل ہوئی ہیں یا اللہ نے واجوبت دعا کرنے کا حکم دیا ہے ان میں یہ زیادہ تر جو ہے اسی لفظ رب سے شروعات جیسے وقور رب بھی زدنا اللہ نے خود پہ عمر سے میرے حبیب آپ کا اور رب بھی میرے رب جتنے علم ہے میرے علم میں اضافہ بھرما حضعدم علیہ السلام کی دعا میں ربنہ ضلع انحصنٰ المطل وطرمن الخاثن اس میں بھی رب عضن علیہ السلام کی دعا میں بھی رب انی معول ونفن تشر ہاں اسی طرح جو ہے اللہ نے دعا ممنگی دعا کہ جو کہ ربنہ عطن سنا ربنا آمنا فاخلہ لنا ربنا افر علین صبر اس طرح تمام قرآن دعاؤں میں ایک دو دعاؤں کے لوہذ سب کے شروع میں رب بنا رب بنائیں تو اس لبس سے معلوم ہوتی ہے کہ دعاؤں کے ابتداء میں اس مبارک اسم کے ذکر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے وہ یا کیوں سمجھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں کے شروع میں اس مبارک لبس کو اس اسم اعظم کو ذکر کیا جائے تاکہ اس کی برکت سے بندہ جو کچھ مانگیں گے وہ قبول اس کو دیا جائے اللہ کے طرف سے اور اس اسم مبارک کے اندر بہت بڑی فیض اور رحمت اللہ مزمر ہے اسی وجہ سے تمام انبیاء بھی اسی سے دعاؤں میں اس شروع میں یہی دعا یہی لفظ مبارک ذکر کرتے اس میں اعظم اور اللہ خود بھی, بھی دعا اللہ نے خود فرمائے بندہ اس طرح دعا کرو اور ان دعاؤں میں بھی جو ہے لفظ رب شروع میں آیا ہو کیونکہ جو ہے اسی اسم مبارک ہیں جی یعنی رب کے برکت سے جو ہے ہر شے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں چونکہ رب تربیت سے تربیت کے مان ہر شے کو اللہ نے جس مقصد کے لیے فرمایا ہے آہستہ آہستہ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کی ظاہری باطنی نہیں ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کو منزل ب منزل پہنچاتے ہوئے اصل مقصد جس کے لئے اللہ نے خلق ہے فرمایا اسی مقصد تک پہنچا دیتے ہیں اسی لیے جو ہے یہ لفظ رب دعاؤں کے شروع میں آیا ہیں اس کے بڑی بڑی حکمت ہے اب باغی دعا نے رب بنائے ہمارے پروردگار تزغ کلو بنا باد ہدنا لات تو ذیغ کا کیا من ہے یہ کس لفظ سے عربی علم صرف جاننے والے ادبی ادب کی حکومتیں باب افعال سے امر کیسے گائے محتب کیسے گا؟ اور اس کا فعل ازاغا یوزی و سے ہے کہ اصل میں ازغا یوز و سے پھر ازاغ یوزی و ازاکتاً شرفی تعلیم کے ذریعے ہاں تو تو لات کا معنی کیا ہے معنی جو ہے لغماتی منحرف کرنا گمراہ کرنا ہاں منحرف کرنا گمراہ کرنا تو اللہ تعالیٰ سمجھوا کرتے اے اللہ ربنا اے میرے رب اے میرے مالک اے میرے پرولگار لا تو تو گمراہ نہ کر تو منحرف نہ کر ہاں جی تو اس طرح آگے ٹیڑھا کرنا بہکنا نہ گمراہ کرنے سارے معنی آیا تو ٹیڑھا نہ کر تو گمراہ نہ ہونے دے تو گمراہ نہ کر اے اللہ ربنا لا تو تو ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو لا لا منحرف نہ کر تو, تو گمراہ نہ کر تو نہ بہکا دے قلوب ہمارے قلوب کو قلوب جو ہے جمع ہے قلب ان کے قلب کا معنی دل کے معنی میں بھی ہے اور کبھی عقل کے معنی بھی آتا ہے کیونکہ یہ دونوں سوچنے کا محل ہے اشیاء کو در کرنے کا حقائق کو جاننے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہتے ہیں میرے رب تو ٹیڑا نہ کر ہمارے دلوں کو ہاں جی ہماری عقل و شروع شعور جس کو تو نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمایا ہے اس کو پھر ٹیڑھا نہ کر اس کو پھر گمراہ ہونے نہ دے اس کو پھر صحیح راستے سے پھر بھٹکنے نہ دے بعد اس حد بات اس کے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اپنی عنایتوں سے ہمیں ہدایت فرمایا حد جو ہے ہدا یہ ہدی ہدایتاً سے ہاں جی پھر ماضی ہے ہدعطا اور نا الگ ہے نہ کی جی ضمیر ہے تو ہدے یعنی کیا ہے رہنمائی کرنا ہدایت دینا راستہ دکھانا ہاں جی یعنی کہ اللہ بعد اس حد بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی طرف بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی بات اس کے نے ہمیں سیدھا راستہ لکھایا ہاں جی سیدھا راستے پر رہنمائی کرنے کے بعد سیدھے راستے پر ڈالنے کے بعد اسلام کے مقدس دین میں داخل ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد تمام ایمانیات پہ ہاں جی اللہ رسول جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان سب پر ایمان لا کے سیدھے راستے میں آنے کے بعد اللہ کے تاد بندی کے راستے میں آنے کے بعد کہ اللہ پھر شیطان ہمارے دلوں میں داخل ہو کے ہمارے عقل و شعور میں داغ و تصرف کر کے ہمیں سیدھے راستے سے اے اللہ نہ بہکا دے سیدھے راستے سے ہمیں منحرف نہ کرا دے ہمارے دلوں کو سیدھے راستے سے ٹیڑھا ہونے نہ دے یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تجلو بنے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو منحرف نہ کر ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے نہ دے بادی طرح طرح طرف سے ہدایت دینے کے بعد رہنمائی کرنے کے بعد تیرا سیدھا راستہ دکھانے کے بعد وہ حبلاں و ہوا یہ بن ہی بطن دینا ہیبا کرنا عطا کرنا ہی وطن جو ہے عربی زبان میں اے عطیتاً عطا عدیشوں ہاں جی تو ہیبات جو ہے دینا ہیوا کرنا عطا کرنا دے دینا یہ سارے معنی کیا تو وہابلا اے اللہ تو ہمیں عطا کر تو ہمیں دے دے تو ہمیں عنایت کر ہاں جی من لدن کا من سے کے معنی لدن پاس نزدیک کے معنی میں کا تیرے تیرے پاس ہے اللہ تیرے ہی پاس سے اپنے پاس ہے کیونکہ اللہ ہی ہے ساری چیزوں کا مالک بےد ہل ملک نے فرمایا تمام بادشاہ اللہ ہی کے حال میں کائنات کے ہر شعر کا مالک حقیقہ اللہ خود ہے جس کو جو وہ دینا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا وہ روکنا چاہیں کوئی طاقت ایک دن بھی کسی کو دے نہیں سکتا ایک مسلم حقیقت ہے قرآن روشن مضا نگر میں گرامی لہذا یقیناً وہی اللہ دے سکتے ہیں لہذا اسی سے مانتے ہیں وہ حب النامل کا اللہ عطافرم ہمیں اپنے پاس سے اپنے نزدیک سے یعنی اپنے لطف کرم سے کیا چیز دے دیں رحمت اے اللہ ایک رحمت ہمیں عطا فرما رحمت رحم کے معنی میں ہے مہربان اور کے معنی میں لطف و کرم کے معنی میں تو اے اللہ تو عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی اپنی رحم ہمارے شامل حال کر دے اپنی مہربانیاں ہمارے شامل حال کر دے اللہ اپنا لطف کرم ہمارے شامل حال کر دے اپنے احسان ہمارے لطف و کرم کر دے وہ لنا مل لن کر رحمان اللہ تیرے ہی پاس سے کیونکہ ہر شے کا مالک تو ہے ہاں جی تو ہے عطا کرنے والا تو ہے تو دینا چاہیں ہاں جی تو بدلے بتایا کوئی روک نہیں سکتا تو دینا نہ چاہے کوئی دے نہیں سکتا کینکا بھی لہٰذا اللہ ہم تو اسی سے مانتے ہیں کہ وحب لنا تو ہمیں عطا فرمان مل کا تیرے ہی پاس سے رحمت نے ایک رحمت ہم ان تیرے لطف ان تیرے رحمتیں تیرے عنایتیں تیرے لطف کرم تری نگاہ شفقت رحمت یعنی ترے نگاہ شفقت نگاہ کرم ہمارے طرف ذرا فیر دے اور ہمیں اپنی مہربانیوں سے نواز دے ہمیں اپنے لطف کرم سے نواز دے کیونکہ ان بے شک تیری ہی ذات تو ہی الہاپ ہاں جی وہاب وہ سے وہ مبالغ کے شعر بہت زیادہ دینے والا بہت زیادہ عطا کرنے والا کیونکہ تو بہت زیادہ دینے والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے ہاں جی یہ مبارک دعا بہت ہی جامع دعا ہے تجمہ واضح ہوا کہ بنا اے ہمارے پروردگار اے مالک اے پالنے ہمارے ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیرا نہ کر لا تجے قلو بنا بادے سادے تنا ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد تیرا اور منحرف نہ فرما و حب النعمل کا رحمتن اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت لطف و کرم مہربانی عطا فرما ان نقاطل وہاں بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بہت زیادہ دینے والا ہے تو اس مبارک دعا میں جو ہیں ہدایت اور راستہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوبارہ گمراہی کی طرف جانے سے اللہ کے حضور پناہ مانگا ہے حضان گرامی دل کے ہدایت اور دل کا سیدھے راستے پر ہونا نہایت ہی اہم ہے اگر دل ٹیڑھا ہوا تو سارے آزاد ٹیڑھے راہ پر چلنے لگتا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں اگر دل راہ ہدایت اور سیدھے راستے پر ہو تو تمام آزاد سیدھے راستے پر ہوں گے دل انسان کے وجود میں جو ہے حاکم اور امیر کی حشت رکھتی ہے ہاں جی امیر اور حاکم جو حکم کرے گا ہاں جی اسی کے مطابق ہوتے ہیں تو اس کے جو تعین ہیں افواہیں اس کے پیروکار اسی کے تعوع ہوتے ہیں تو اعضا کا اپنا کوئی ارادہ اور حکم نہیں ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے آپ کے ہاتھ کا آپ کو کوئی حکم نہیں ہوتا ہے. ہاتھ کسی کو مارو بھی نہیں بولتا ہے نہیں مارو بھی نہیں بولتا ہے آنکھ کا کوئی حکم نہیں کرتا دیکھو نہیں دیکھو ہاں زبان کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے بات کرو نہیں کرو یہ سارے آپ کے اندر سے حکم ملتا ہے آپ کے دل دماغ دماغ کسی کو ہاتھ کو مارو بولیں تو یہ مارنے لگ جائیں گے مدد کرو بولیں تو مدد کرنے لگ جائیں گے خدمت کرو بولیں تو خدمت کرنے لگ جائیں گے آپ کے آنکھ بولیں گے یہ منظر خوبصورت ہے اس کو دھوکھے بولیں دیکھے بولیں آنکھ دیکھنے لگ جائیں گے آپ کے دل و دماغ بولیں گے یہ حرام ہے گناہ ہے نہیں دوکھے بولیں گے نہیں دیکھیں گے ہاں اسی طرح زبان جو ہے زبان خود کا اپنے تو گوش کے لوتھرا ہی تو کوئی حکم نہیں دیتا لہذا زبان کو بھی دل و دماغ بولنے کو بولیں ہاں وہ بولیں اچھی باتیں کرو تو زبان اچھی باتیں کرنے لگتا کسی کو غالم گلوش کرو بولیں تو غالم گلوش کر دیتا ہے تو لہذا جو ہے اصل چیز تو دل و دماغ ہے جہاں سے حکم صادر ہوتے ہیں جہاں سے آڈر ہوتے ہیں. آزاد اس کے پیروکار ہیں اس کے تعوے ہیں اس کے متی ہیں آزاد انکار کی کوئی گنجائش ہیں نہیں ہے آپ کے پاؤں کو دل و دماغ چل بولے تو چلنے لگ جاتا ہے رکوں جاؤ بولے تو رک جاتا ہے کسی بھی اعضاء کا کوئی حکم نہیں ہے حکم صرف جو ہے آپ کے دل و دماغ کا چلتا ہے وہ امیر ہے وہ حاکم اعضا اس کے پیروکار ہیں اور اعضا کے ایسے پیروکار ہیں ان میں سے کسی کو کوئی انکار کی قسم ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو چنان جیسی حقیقت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بھی یوں بیان فرمایا آپ کے دل کی حیثیت کو جسم کے اندر پیرن فرماتا ہے ان فی جسد ابن آدم بے شک ابنِ کے جسم کے اندر یعنی ہم انسانوں کے جسم کے اندر لمظغطل ضرور گوشت کا عل اتھرا ہے ان فسدت اگر یہ گوشت کا لکھڑا اس کے اندر بگار پیدا ہو جائے یہ خراب ہو جائے تو فسد سار الجسد تو جسم کا باقی تمام بھی فاسد ہو جاتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں یعنی دل اگر برا حکم کرے یہ گوشت کا لدھرا تمام اعضاء سے راستے پر چلتے ہیں وہ سب بھی خراب کاموں میں لگ جاتے ہیں برے کم لگ جاتے ہیں گناہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں وہ ان سلحت اگر یہ گوشت کا لتھرا سال رہے سیدھے راستے پر رہے یعنی یہ تو پھر سل ہوا و جیسے تو پورا جسم جو ہے صحیح رہتا ہے صحیح سالم رہتا ہے سیدھے راستے پہ رہتا ہے تو وہ کون سا حصہ وہ کون سا اس کا حصہ ہے کہ وہ اگر سالم رہے تو سارا جسم سالم وہ اگر خراب ہو جائے اس میں بگاڑ تارا جسم بگاڑ پیدا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے بن پور میں اے لوگ اگر رہو وہی القلب یہ وہی دل ہے تو تاریخ اور سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے زین گرامی کہ کتنے ہی لوگ راہ ہدایت پر آنے کے بعد گمراہ اور گمراہی کے بعد ہدایت کے راستے پر آ چکے ہیں اسی داستانوں اور واقعات سے تاریخ و سیرت کی کتابیں پر ہیں جیسے طلحہ و زبیر وغیرہ کے ہدایت کے بعد علی علیہ السلام سے برسر پیکار ہوئے اور خوارش کے لوگ صفین میں علی علیہ السلام کے ساتھ تھے ہاں آپ کے ساتھ جنگ موے کے ساتھ مقابلے میں لڑنے والے صف میں تھے اور سفین کے بعد دشمن علی ہوئے اور کتنے کفار و مشرقین مسلمان ہو گئے اور خاتمہ بالخیر ہوئے ہاں جی قرآن میں بلام باور ایک بزرگ عالم اور اسم اعظم کا مالک تھا اتنا ہدایت پر تھا لیکن دشمن موسیٰ علیہ السلام ہوئے اور قرآن پاک نے اسے بونے والے کتے سے تجویز دیا تو زین گرامی لہٰذا جو ہے ہدایت یہ دعا نہایت ہی عام انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل منہر ہونے نہ دیں ٹیڑا ہونے نہ دیں ہاں جی اور ہدایت کے بعد ہدایت کے راستے پر ہی ثابت قدم رہنے دیں اور دوسرا نوطہ یہ ہے کہ اس مبارک دعا میں اللہ سے اس کے رحمت کا سوال کیا ہے ہاں جی واسل کا رحمتَََََََن عمب النى اللہ الكر رحمت رحمت الٰہى کے بغیر يہ ہم جان ليں انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کے لطف و کرم مہربانیوں شبخات کے بغیر نہ آخرت میں نجات پا سکتے اور نہ ہدایت پا سکتے اور نہ ہدایت پر قائم رہ سكتے بلکہ ہر لمحہ انسان اللہ كے رحمت کا محتاج رہتا ہے چرانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاگ فرماتا ہے ولا اللہ حضل اللہ علیہ الم و رحمۃ یہ سر بکرہ ہے جان تم اگر اللہ کے فضل الرحمت تم پر نہ ہو تو انسان و تو من الحاصن تو ضرور تم سب گاٹے میں بڑھ جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے ضلیل وار ہو جائیں گے دوسری یاد حرماتے ہیں ولا اللہ حضل اللہ علیہ الرحمۃ اگر اللہ کے فضل احسان اور رحمۃ تم پر نہ ہو اللہ طباء تم شیطان تم سب شیطان کے پیروکار بن جائیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے اسی طرح سورہ نور میں ہیں رحمتِ حضل اللہ علیہ و رحمۃ اگر اللہ کا فضل تو تمہارے شامل حال نہ ہو اس کا لطف و کرم اور احسان تمہارے شامل حال نہ ہو تو معذہ من کو پاک نہیں کرتا تم میں سے کوئی بھی من حجن ابن کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ولاکن اللہ عزت کی لیکن اللہ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے وہ ہے سمیع الوثیث وہ سمیع علی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے رحمت کے بغیر انسان جو ہے اگر وہ رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے حقیقی گاٹے میں پڑ جائیں گے وہ ہے گمراہی ضلالت اور اللہ کی فضل و رحمت نہ ہو تو فرمائے تو تم سب شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے جب شیطان کے پیروکار ہوگی پیروکار کیا گیا وہ تو حص و حجور اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں کریں گے وہ تو گمراہی کا ایک مجسمہ بن جائے گا ہاں جی اور پھر فرمائے آخری میں اللہ نے صلی نور میں اگر اللہ کے فضل و رحمت اس کی تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے برے عقائد سے پاک نہیں کر سکتے پھر اس کو حجور سے خود کو نہیں بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو پاک کرنا چاہیں ہاں جی وہی پاک ہوگا وہی پاک ہوگا تو وہ سمین علیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے لہٰذا جان کرمی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کے رحمت کا طلب گار رہیں ہمیشہ اس کے رحمت کو امیدوار رہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت دنیا میں ہمارا دست رسی کرے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آفرت میں بھی کامیاب ہو سکتے اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائیں تو دنیا حرت دونوں میں ہم نجات پا سکتے ہیں اور اللہ کے رحمت شامل حال نہ ہو اس کا لطف وغیرہ شامل حال نہ ہو تو بندہ کو اپنے حال پہ چھوڑیں تو اس کی تباہی بربادی کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ بندے کی دستلسی نہ کریں اپنی رحمت شامل حال نہ کریں تو بندہ گمراہ ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا اسی لیے جو ہیں۔ اس دعا کو جو ہے رب بنا اللہ تجلو بنا بعد اس حجن و کا النکرحمتََ کو پوری توجہ کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ پوری عادضی کے ساتھ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قرآن دعاؤں کو جو اللہ نے خود ہمیں سکھایا ہے یہ قرآن دعائیں عذین گرامی اللہ نے اللہ خود نے ہمیں ان دعاؤں کو سکھایا تاکہ ہم یہ دعائیں کرتے رہیں اور ان دعاؤں اور اللہ خود پھر قبول بھی کریں اور ان دعاؤں کی برکت سے ہم ہنج سیدھے راستے پر قائم رہ سکیں اور اللہ کی طاطب بندگی میں قائم رہ سکیں اور شیطان مرد کی شر سے نفس مارا کی شرط سے ہم بچے رہیں پرور ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری عاجزی کے ساتھ یہ خلوص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین عرب بنا